ایک حدیث سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ روزہ کا لارجر مقصد کیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ولیسائے میں فرہتان دو خوشیاں ہیں ایک خوشی وہ جبکہ شام کو وہ افطار کرتا ہے دوسری خوشی وہ جبکہ وہ موت کے بعد آخرت میں اللہ تعالی کے ہاں اس کا انعام پائے گا اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں آئے یہ بات آتی ہے کہ روزہ اور افطار یہ دراصل ایک بہت بڑے ریمائنڈر کی حیثیت رکھتے ہیں ریمائنڈر یعنی زندگی کے ریمائنڈر یعنی روزہ یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کے دو فیزز ہیں دو پیریڈ ہیں ایک ہے روزہ پیریڈ اور ایک ہے ریوارڈ پیریڈ آج کی دنیا میں ہمیں روزے والی زندگی گزارنا ہے اور پھر کیا ہوگا کہ اگلی زندگی میں ورڈ ہیئر آفٹر میں ہم کو اس کا ریوارڈ ملے گا یہ ہے تو یہ سیام پیریڈ ہے بعد والا جو ہے وہ ریوارڈ پیریڈ ہوگا اسی لیے فرمایا کہ روزے کو روزے دار کو ایک خوشی وہ ہوگی جبکہ وہ خدا کہ ہاں اس کا انعام پائے گا وہی اصلی خوشی ہے وہی ایٹرنل خوشی ہے یہ کیسے دیکھیے دنیا میں خدا نے ہر قسم کی چیزیں رکھ دی ہیں ایک طرف ہمارے تو ڈیزائر ہیں ہر قسم کے ڈیزائر ہم کو فریڈم ملا ہوا ہے دنیا میں ساری قسم کی چیزیں ہیں جو جن کی طرف آگے دوڑتا ہے اپنی, اپنی گریڈ کے لیے اپنی سیلفشنس کے لیے تو دنیا میں جو انسان کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں روزے دار بن کر رہے اور اگر روزہ علامت ہے دنیا کی زندگی کی اور افطار جو ہے یعنی شام کو جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں خوش ہوتے ہیں وہ علامت ہے آخرت کی زندگی کی روزہ دنیا کی زندگی کی علامت ہے اور, اور افطار آخرت کی زندگی کی علامت ہے یعنی دنیا میں انسان کو روزے دار بن کر رہنا ہے روزے دار کا مطلب کیا ہے اپنی ڈیزائرز پر روزہ رکھنا اپنے فریڈم کو مس یوز کرنے سے روزہ رکھنا اور پھر کیا ہوگا کہ پھر ہمیں آخر میں انعام ملے گا کہ وہاں کوئی ریسٹریشن نہیں وہاں پر کوئی کمپرشن نہیں یہی ہے روزے کا مقصد